اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر بائیس بہت آسان ہے دوستو ان ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی انما کہتے ہیں ان النرجولن سال الرسول علیہ وسلم نبی علیہ الصراط شام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ ارائتا ان صليت المكتوبات آپ بتائیں مسلمان تو ہو گیا ہوں اب اپ بتائیں اگر میں پانچ وقت کی مكتوبات پانچ وقت کی سارے پانچ وقتہ نماز فرائض کی ہم نے پابندی کیا و صمت اور اور ماہ رمضان کا ہم نے روزہ رکھا وہ حلال اور ہر حلال چیز کو کیا وہ ہر حرام اور ہر حرام چیز کو میں نے چھوڑ دیا اسلام اسی چیز کا نام ہے نا پڑھا اسلام مامورات پر عمل کرنا منقرات سے بات رہنا اور شکو کو شبہات سے اسی چیز کا نام کیا ہے بس کتنا پیارا سوال تھا رسول اللہ ذرا بتائیں ان شاء اللہ مکتوبات اگر میں وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں سن تو رمضانا, ماہ رمضان کا رودا رکھتا ہوں ایسا نہیں کہ ہاں ہاں حلال تو ہے لیکن کیا کریں بس دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہی ہے آدمائش سمجھ گئے نا معلوم ہے کہ شادی میں فلاں چیز نہ جائے تو حرام ہے حرام تھے لیکن کیا بتائیں کچھ رشتے دار ہیں کچھ بچوں کے بھی تو شوق ہوتا ہے نا کچھ دوستا ہے سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے بس ہاں دنیا خوش رہے اللہ ناراض ہو جائے یہی ایمان کی کمزوری ہے تو مطلب کیا ہے حلال کو کرتا ہوں یہ نہیں کہ حلال کو حلال مانتا ہوں مانتا تو سب ہی ہے شرابی شراب پیتا ہے لیکن کبھی حلال سمجھ کر کے نہیں شراب شرابی جب بھی شراب پیتا ہے حرام سمجھ کے مسئلہ یہ ہے کہ احللت الحلال صرف حلال کرتے ہیں وہ حرم حرام اور حرام سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں ولم سیاح بس اس سے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ اکبر لوگوں کا مزاج ذرا دیکھیں یا رسول اللہ بس میں اتنا ہی کروں گا ہر حلال چیز کروں گا ہر حرام سے بچوں گا سمجھ گئے نا اور پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا یہ فرائض کم اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا آدھ کھول الجنہ تو جنت میں بہت جاؤں گا <laughs> اصل میں سوچتے تھے کہ کسی بھی صورت سے جنت میں اتنی شرطیں پتہ نہیں ہمارا نمبر لگے گا یا نہیں لگے گا تو صحابہ اس طرح بےکرار رہتے تھے اتنا ہم نے سب کچھ کر لیا تو کیا آد کل جنت میں پہنچ جاؤں گا آرف میں نعم انشاءاللہ اللہ اگر تو نے اتنا کر لیا تو جنت میں جائے گا اللہ آدمی چیز ہے جو نماز پڑھ لے گا جو روزہ رکھ لے گا اللہ مال دے گا تو زکاط بھی دے گا اور جو حلال پڑھ لے نماز کی پابندی کرے گا تو ان سلا تنہا انل فاشاور سارے حرام و منقرات اور بےحص نماز اس کو دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی نماز بنائے اس حدیث کو آ آ آ امام مسلم نے نقل کیا ہے